سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے بال سخت سیاہ تھے اس پر سفر کے آثار دکھائی نہ دیتے تھے ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس طرح بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیئے اور اپنے ہاتھ اپنی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دئیئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائی کہ اسلام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں نماز ادا کریں زکات دیں رمضان کے روزے رکھیں اور استطاعت ہو یعنی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کریں اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق کرتا ہے پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالی پر فرشتوں پر اس کی نازل کردہ کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے اس نے کہا آپ نے بالکل درست فرمایا پھر اس نے کہا احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرے کہ گویا اسے تو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اگرچہ تم نہیں دیکھ رہے پھر اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اس کے متعلق میرا علم تمہارے علم سے زیادہ نہیں اس نے کہا تو پھر اس کی نشانیاں ہی بتلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ لونڈی اپنے آقا کو جننے لگیں گی اور تم ننگے پاؤں ننگے جسم کے فرمایا عمر جانتے ہو یہ سائل اس سوال کرنے والا کون تھا میں یعنی عمر نے کہا اللہ تعالی اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے حدیث جبرائیل اور السنہ کے نام سے معروف ہے حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی صورت میں تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے چند سوالات کے جوابات دریافت کیے تھے فرشتوں کا انسانی صورت میں آنا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے اللہ تبارک جسی جو شکل چاہے انعیت کرتے اسی کے پیش نظر حدیث میں صراحت موجود ہے کہ آنے والا شخص کوئی انسان نہیں بلکہ جبرائیر علیہ السلام تھے کتب حدیث کے متعلقے سے پتا لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیر علیہ السلام عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے غزر بدر، حنین اور خندق وغیرہ میں صاحب اکرم رضوان اللہ علیہ کی مدد کے لیے فرشتوں کا انسانی صورت میں آنا ثابت ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے تھے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بھی فرشتوں کا انسانی صورت میں آنے کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے وضاح کفئی اعلیٰ فخذ اس جملے پر غور کیجیے بظاہر اس کا معنی یہ ہے کہ آنے والے جبرعی علیہ السلام نے اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ لی جس طرح ایک معدب شاگرد اپنے استاذ کے سامنے ادب و احترام سے بیٹھتا ہے لیکن مسند احمد جلد ایک 319 کی روایت میں صراحت ہے کہ اس نے بیٹھتے وقت اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھے تھے شاید اس سے ناظرین و سامعین کو مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو تاکہ وہ ساری گفتگو اچھی طرح سماعت کریں واللہ عالم. پہلا سوال سائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ اکرام رضوان اللہ صحابۂ کے معمول کے برعکس اس کے خلاف جو, کیفیت جو طریقہ اختیار کر کے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لینے کے بعد کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے تو آپ نے اس سوال کے جواب میں اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ذکر فرمائے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نمبر دو اقامت سلاد یعنی نماز قائم کرنا نمبر ادائیگی زکات کو ادا کرنا نمبر چار سیام رمضان یعنی رمضان کے روزے رکھنا نمبر پانچ استطاعت کی صورت میں بیت اللہ کا حج کرنا دوسرا سوال عقائد اسلام سائل نے اپنے سوال کا جواب سن کر اور تائید و تصدیق کرنے کے بعد دوسرا سوال کیا کہ آپ مجھے ایمان کے متعلق کچھ بتائیں آپ نے اس کے جواب میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر فرمایا نمبر ایک اللہ تعالی پر ایمان نمبر دو اس کے فرشتوں پر ایمان نمبر تین اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان نمبر چار اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان نمبر پانچ آخرت پر ایمان نمبر چھ اچھی بری تقدیر پر ایمان کہ اگر میرے ساتھ اچھا ہوتا ہے تب بھی میں اپنے رب کا شکر گزار رہوں گا لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب بھی اپنے رب کی طرف لوٹوں گا نہ کہ ناگوں چڑھاؤں گا غصہ ہوگا اپنے رب کا انکار کر دوں گا تقریر کی اچھائی پہ اکثر لوگ ایمان رکھتے ہیں لیکن جب برا وقت آتا ہے تو اپنے رب کی طرف لوٹنے کے بجائے اکثر نہ جانے کیا کیا حرکتیں اور کیا کیا کن کن جگہوں سے کن کن دروں سے کن کن آستانوں سے اپنا رشتہ جوڑنے لگتے ہیں یہ اسلام اور ایمان دو علیحدہ اصطلاح ہیں بالعموم یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں تیسرا سوال احسان احسان کا لفظ ایمانا ہے کسی چیز کو خوبصورت اور عمدہ بنانا یا کسی کام کو عمدگی سے کرنا یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حدیث میں مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ میں خود اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوں لیکن اگر خلوص کا یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا تصور تو ضرور ہو کہ میں اپنے مالک و خالق کی نظروں میں ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اعمال کو احسان یعنی عمدگی اور بہتری سے سرانجام دینا انتہائی ضروری ہے سورت الملک میں ہے خلق الموت احسن عملا نمبر آیت نمبر دو اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کی کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن عبادت کی توفیق کی دعا فرمایا کرتے تھے رب علی ذکرک و و اے میرے رب، مجھے اپنا ذکر و شکر کرنے اور حسن عبادت کی توفیق قطع فرما سنان حدیث نمبر پندرہ سو سنا نسائی حدیث نمبر تیرہ سو چار قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں والدین اور پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے یعنی حسن سلوک کی ہدایت دی گئی ہے حضرت ابو ابویالہ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے ہر ایک کے ساتھ احسان یعنی حسن سلوک کا حکم دیا ہے چوتھا سوال قیامت کب آئے گی ساحل نے چوتھا سوال یہ کیا کہ آپ مجھے قیامت کے متعلق بتائیں کہ کب آئے گی آپ نے فرمایا مل عنہ یعنی قیامت کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق کسی کو نہیں بتایا کہ کب آئے گی اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اِنَّ سری الکمان صورت نمبر 31 آیت نمبر 34 بے شک قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے پانچواں سوال علامات قیامت جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق لا علمی کا اظہار فرما دیا تو سائل نے کہا اگر قیامت کے وقوع کا حتمی علم نہیں تو کم از کم اس کی علامات ہی بیان فرما دیں تو آپ نے فرمایا جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے یعنی اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو اور اولاد اپنی ماںؤں سے اس طرح خدمت لے اور ایسی ذلت آمیز سلوک کرنے لگے جیسے آقا اپنی لونڈیوں سے کرتے ہیں آج کے زمانے میں اولڈ ہوم اس کی سب سے بہتر مثال ہے کیا والدین کو بھی اولڈ ہوم کی ضرورت ہے جس نے سب کچھ بنایا اسے اولڈ ہوم جانا پڑے افسوس سد افسوس جہاں ضرورت ہے وہاں تو بات سمجھ میں آتی لیکن یہاں تو خاندان کا خاندان کوئی دنیا میں چلے جائیے افسوس ناک حد اس برائی میں ملوث ایک کارڈ بھیج دیا اور اپنے دل کو خوش کر لیا محبت کے ڈیز نہیں دن نہیں ہوتے ہر لمحہ محبت کیا جاتا ہے اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب غلاموں کی کثرت ہو جائے گی کوئی شخص کسی عورت کو لونڈی کی حیثیت سے خریدے گا جو در حقیقت اس کی ماں ہوگی اور وہ دونوں اس حقیقت سے لائن ہوں گی لیکن ایک مفہوم جو آج ہمارے سامنے ہے کہ اپنی ہی اولاد اپنے ہی والدین اس طرح کی حرکتوں میں ملوث پائے جاتے ہیں یہ پون انڈسٹری شرمناک حد تک زبان کنگ ہے کیا لیکن قیامت بہت قریب ہے کیونکہ وہ ساری نشانیاں اب ہمارے سامنے سرو گیسی کو بھی بعض حضرات نے اس حدیث کے ذہل میں رکھا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن مفلس و کلاش چرواہوں کو بلند و بالا عمارتیں کھڑی کرتے دیکھو گے یعنی دولت کی ریل پیل ہوگی اور عمارتیں بنانا ہی شرف و عزت ٹھہرے گا مسند احمد میں اسی حدیث کی ایک دوسری صنعت سے مروی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس سے کون لوگ مراد ہیں تو آپ نے فرمایا العرب کہ اس سے عرب لوگ مراد ہیں دیکھیے مسند احمد مویدہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل عرب جو کچھ عرصہ قبل تک واقعی تنگ دست مفلس قلاش تھے ان کے پاس پہننے کو جوتا اور لباس نہ ہوتا تھا جانور پال کر ان کی زندگی گزرتی تھی آج ان کے پاس دولت کی ریل بیل ہے اور کئی کئی منزلہ بلند بارہ عمارتیں ہی کے مالک نہیں ہے بلکہ دنیا کی بلند ترین عمارتیں اب اسی خطے میں بن رہی ہیں اور اس میں مسابقت و مقابلہ ہو رہا ہے علامت قیامت سب کی سب بری نہیں ہوتی جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے ان علامات سے اپنی حفاظت کرنا چاہیے کیونکہ علامت قیامت میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک علامت ہے اس لیے کسی کے ہاں علامت قیامت میں سے کچھ کا پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ برا ہے ہمیں ضروری اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جن چیزوں کو اللہ اس کے حصول نے حرام قرار دیا ہے وہی علامت قیامت کا کسی کے پایا جانا برا ہے حدیث جبرائیل کی اہمیت اہل علم نے اس حدیث کی اہمیت و جامعیت کے پیش نظر اسے ام املا حادیث ام الجوام اور ام السنہ قرار دیا ہے کیونکہ اس میں اسلام کے ارکان اس کے بنیادی عقائد اور تمام اعمال کی روح یعنی احسان اور دنیا کا انجام یعنی قیامت تک کا ذکر ہے